نام ہے جی رحمت اللہ اہلواسیا شہید پالنپوری مدرسہ دو بند استاد اور بھی لکھا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 مالا جا کلا کوئی دسو تو سی بتا ہات کرو کچھ مار کر دو چلو کو پاسے کرو غوث پاک میران فرمین جو میں خراب سونے فرمایا پتہ ہی فقیر کون میں جڑا کہ کون خوایا کو اتر شراب ہزور گیسو داس دی فرمایا کون کون یہ گیا تو علی صاحب وغیرہ تبوک تو موقع فرمایا جنگ سبوک حضرت سیدنا سید آئی سال کیا کیڑے, کیڑے, کیڑے کام جنہیں اپنے نسبت فرمیں پہ خالق باما تقدیر چلو تھے. <تصفح> <تصفح> hey, لیکن ابرو اکما ابرو اکما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 نمازا پڑی رکھو سدکے جا کہ چلو نبی کربی والی من بیٹھوٹی میں تبصرے کی بندی چو نمبر پہ چاہ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 سبیں کہنے کہڑے عجیب امرنا تسلی تشفی نہیں پیتی مسلے چا. کلاما تو ان میں فیصلہ کر میں جاتا تھی تو سوچ, سوچ کے تو فیصلہ کرنے سا بھی لیکن یہاں سارے کلام کو جڑے نا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 تحریک ولی اللہ ہی آدھ نا وہابی وہابی تحریک کو آدھ تحریک ولی اللہ ہی حالانکہ ہنڈو شاہ صاحب کا کلام وہ جہ سے مت سردے مثلا ایک جاہ دیت شرک جلی شاہ کو آکھی بیسن بی جاہ دے خود کیتی بیسن دسائی بیسن ہونی نعوذ باللہ من ذالکی اعتعاق نسے سکتے کہ شاہ صاحب جلنہ وہ بیچارے بھولے بھالے ہن یا اکل حافظہ کمزوری کی تھے ہی کجلے پینر کی لازمان بات ہے جو خلل کی تھے بیرونی ہے خارجی ہے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 تو معظم لوگ تو یہ تھے انہیں معظم لوگ دی بجائے گائے بیل سانپ پی، تانبہ پیتال وغیرہ دراخت یہ وہ ایک یا گھڑنے تو تاریف جہاں میں دنا ہوئی اچھا ان کے دور پہنمارہ بڑا گناہ جانتے ہیں انسان راجہ رامچندر کریشن مہادیب بشن انہوں خدا جانتے ہیں پوجا کرتے بوگ آدھے کھانا جڑا بتا رکھے گا سبر رخ بندے ناما بت بنایا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 اگر جب پاتے مو مگر باہم سے بھی ان کی بات بات نہیں شرک خالق خدا نہیں ہے وہ ارمن خدا ہے مگر اس کی وجہ دوسرا مستقل خدا انسان کو مانتا حالانکہ ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ خال کون اور چیز اچھا نا. واقعی فرقے بے ہی فرقے ہیں جڑے مسلمان ہیں انسان نو خا لے شرق عیسائی کا ایک ٹول ہے وہ خال شر انسان خود کرار دیتے ہیں وہ انسان خا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 نفافے نقصان ذرا الت اگائی ہے بڑی عبادت عبادت گاہی ہے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 ہوگی اسی درجے دا امر عظیم ویکھیا ہونا تا تعظیم ودی جی یعنی جڑا ہے نا امور عظیمہ جڑے نے دے سدور ہن سید عالم صلی اللہ وسلم ای این تاظیم کیوں کی گئی ہے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 اچھا ہوں فل مدب آمران جڑا جڑے رحمان نے لکھا بھائی حال ہے فل مدبرا مانا فل مدب ماموری نا فر مانا یہ بن سی کہ بھئی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 لیمین ادرت اسلافی اسلام لاخوز نہیں آ رہی خزر اسلام جان تو نہیں سمجھ لگی می کاارشا ہوں انہ سپرد لیکن امر امرنا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 جا کنی زبا ہے دم تو نیت کرے تقرب غیر خدا دی جو نبی ولی علی کے بھاو خدا نامی سمجھنا شرک ثابت ہو جا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 شرک ہو گیا اسی طرح زبالت دائف دائف وہ بھی غیر ہے بس واپی سارا علمی ختم